الحمد لله الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ہونابی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ درمی قدر آج بخاری شریف کے کتاب ایمان کی حدیث نمبر انتالیس اور جس, کا جس کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے باب سلاتی من المان باب نماز بھی ایمان سے ہے باب سلاتی منل ایمان اور اس کے تحت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک آیت کا ایک حصہ لائے ہیں آپ نفعہ فرماتے ہیں وَقَوْلُ الله تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْوِی آپ آب کے ابتدامے یہ الفاظ لائے ہیں جس میں قرآن کریم کے الفاظ ہیں ما کا اللہ ایمان ایمانکم اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یعنی اللہ تمہارے ایمانو ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے اور ایمان سے مراد یعنی صلاتکم عند البیت جو بیت اللہ کے پاس اور بی اللہ رب العزت نے نماز مراد لی ہے تو جامع قدر یہ قرآن قرآنِ کریم کے دوسرے پارے کے دوسری آیت جو ہے نا پارے کی دوسری آیت اس کے آخری الفاظ کے قریب قریب ہے یعنی اس کے آگے یہاں آیت ختم ہو جاتی ہے ماں کا نیو لیکن یہ دونوں آیتے اور اس کے بعد والی اور یہ تقریباً دور کو کے قریب قریب اس میں یہی موضوع چلتا ہے اور یہ کیوں ہوا قبل کانو علیہ ہاں جی اللہ رب العزت نے یہ دوسرا پارا جوش ان کو یعنی مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے یعنی بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے, پہلے جناب تھے قانون علی مشرقرب یا دی میں الى صراط مستقیم آپ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ جسے چاہے سراط مستقیم پر علا سر مستقیم سیرات مستقیم پر چلاتا ہے اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقالم و سفلی تک شہدا علس اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت جو ہے بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ شہداء آ الناس شہدا آ عل و رسول علئی کم اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائے ہاں جی وہ قبل تلتی کنتا علیہ إلا لنعلم من يتبع جی اور اے رسول وماج عالن القبل طلطی کنتا علیہ جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو اس لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروائی کرتا ہے میت طبی عرس ممین قالب و اعلیٰ اور اس کو سے ممتاز کر دیں اور جو اپنی ایڑیوں پر پلر جاتا ہے اعلیٰ عاقب ایمانکم ان اللہ بناسی بن لرا پر رحیم ان کے سوا سب پر یہ قبلہ بھاری یہ پوری آیت کریمہ تھی لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف اس کا ایک جز جو ہے وہ لائے ہیں اور اس جز سے مراد جو ہے چونکہ بخاری شریف میں کتاب ایمان کا ذکر ہو رہا ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ نے یہاں یہ باب باندھا ہے کہ باب سلاط من المان ایمان نماز ایمان کا حصہ ہے ہاں جی اور اس لیے یہاں یہ لائے ہیں اور اس کے تحت جو ہے وہ حدیث لائے ہیں اور حدیث جو ہے مسائل انشاءاللہ میں اس کے بیان کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ حدیث سماعت پر ماریجیے گا حدیث اس طرح ہے کہ حضور علیہ سلاۃ والسلام کی یہ حدیث اس کو بیان کرنے والے سند اس طرح ہے حدثنا نا, نا زہیر قالنا ابو اسحاق عن البراء عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة شاہ رنک نہ یو جب ہوں انتقو قبل البعت حضرت براہ ابن عذب رضی اللہ تعالی انو بیان پرماتے ہیں اور حضرت برّ ابن عظم السلام جب پہلے پہلے پہل مدینہ میں تشریف لائے جب حضور علیہ سلاد و سلام کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری ہوئی تو آپ نے انصار میں اپنے نان کے گھر ننحال میں یا مامو کے ہاکیام فرمایا حضور علیہ السلاط وہاں حضور علیہ سلاۃ والسلام نے نماز پڑھی ایک دو دن نہیں بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ست شہر سولہ مہینے تک حضور علیہ نے بیت المقدس کے منہ منہ کر کے نماز پڑی اور دوسرے الفاظ اس طرح ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت براہ ابن اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اور سب آتا اشہر اشارہ شاہرن یا سولہ یا ستارہ مہینے جو ہے حضور علی سلاط وسلام نے بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑی اور آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہو و... صلاح سلاۃسلاصری آہ قومن خاراجہ سلام آہ فمر على مسجد را کے اون تو پھر کیا ہوا کہ حضور علی سلاۃسلام نے جب سترہ مہینے یا سولہ مہینے جو ہے یہ نماز پڑھ لی تو پھر آپ نے آپ پہلی نماز جو آپ نے کعبہ ابراہیمی کی طرف جو منہ کر کے جناب نماز پڑی وہ اثر کی نماز تھی جو آپ کے ساتھیوں نے بھی آپ کے ساتھ پڑی اور ان میں سے ایک شخص اس مسجد پر گزرے جس میں لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اور وہ رکو میں تھے راہ لقد اشہاد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ تا دبل اور وہ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے حضور علیہ السلاۃ السلام آپ کو آپ کے ہمراہ نماز پڑی ہے اور آپ کا ابراہیمی کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے پڑی ہے یہ سن کر ان لوگوں نے نماز ہی میں رہتے ہوئے کعبہ ابراہیمی کی طرف منہ کر لیا اور حضور علیہ سلاۃ وسلام کا بیت المقدس وقانت قد اذا کانا يسلی قبل بیت المقدس و اہل الکتاب الما وجہ قبل البیتی انکر کا تو انہوں نے جب اس کی خبر دی تو حضور علیہسلام کا بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنا یہود سارا کو بھی پسند تھا مگر آپ نے جب قبلہ ابراہیمی کو قبلہ بنا لیا تو اہل یہود یہود اہل کتاب کو یہ ناگوار ہوا تو کالا ظہیر ابو اسحاق انل فی سے ہی ہاد نہ ماتا کی قبلادرم فن ضل الله تعالی پیشتر کچھ لوگوں نے جو لوگ وفات پاگے تھے اور یہ شہید شہید ہو گئے تھے تو ہم نہیں جانتے ان کے حق میں کیا کہیں اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور وہ آیت کریمہ ماں کا نولی ایمان قوم یہی جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس پر باب بندہ ہے اللہ تم تمہارا ایمان ایمان ضائع نہیں کرے گا یعنی جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہیں اور وہ ضائع نہیں ہوگی یہی باب بندہ ہے ایمام اللہ علیہ نے کتاب تفصیل میں بھی درج کیا ہے اور کتاب سلاد میں بھی اس کو ذکر کیا ہے اس طرح امام بخار امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی اور امام ترمزی امام نسائی نے بھی اس حدیث کو کتاب تفسیر اور سلاد کے بعد کوئی اخفا نہیں تھا کسی کام کو اس کے منسوخ ہونے سے قبل کیا جائے تو وہ مقبول ہے یعنی جو کام جو ہے اگر کسی وجہ سے وہ منسوخ حکم ہو گیا ہے لیکن اس سے پہلے جو اس پر عمل کرنے والے تھے ان سب کی وہ قبول ہوگی اور اس کے ان کے عجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی جیسا کہ اسلام میں آپ سب کو معلوم ہے پہلے دس محرم کا روزہ فرض تھا پھر عیام بی کے روزے پرز تھے پھر پورے مہینے کے روزے فرض ہوئے اور جن لوگوں نے اس سے پہلے جو ہے وہ پا وفات پالی ہے تو ان سے رمضان کے روزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ سیوا سوال سوال کیوں کیا کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی ترموہ کر کے نماز پڑھی ان کا کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ تحویل قبلہ اسلام میں سب سے پہلا جو کہ صحابہ کرام اس مسئلہ سے واقف نہ تھے اس لیے انہوں نے سوال کیا ہے اور قیام مکہ کے دوران حضور علیہ السلام تو سلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے پھر جب آپ مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کر تشریف لے آئے تو آپ کی حسب خواہش جو ہے قبلہ ابراہیمی جو ہے پڑھی گئی اور وہ اثر کی نماز تھی اور اس میں مختلف روایتیں ہیں تو بعض کہتے ہیں وہ مسجد جو ہے مسجد قبلطین ہے اور اکثر کی یہی رائے ہے کہ وہ مسجد مسجد قبلاطین ہے اور بعض نے مسجد نبوی شریف کا بھی ذکر کیا ہے اور اس زیادہ تر احتمال جو ہے وہ مسجد قبلطین کی طرف ہے جیسا کہ بیزابی شریف میں یہ روایت موجود ہے اور احکام میں یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن حکیم سے سنت کا جو ہے منسوخ ہونا ہو سکتا ہے قرآن سے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز میں قبلہ ابراہیمی کی طرف منہ کرنا ضروری ہے اور یہ بھی ایک جو ہے نا ایک بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ خبر واحد جو ہے وہ واجب العمل بھی ہوتی ہے اور اس سے بجب واجب العمل ہے اس لیے کہ چونکہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی ان ہو اور جس جس جس صحابی کا ذکر ہے نا حدیث میں کہ وہ سیا ابھی قوم پر سے گزرے اور وہ قوم جو ہے نماز پڑھ رہے پڑھ رہی تھی آہ عمل کیا ہے اور جو ہے اب سائڈ میں وہ در کے اوپر جو ہے اب بھی وہاں نشان ہے لیکن پہلے تو اس جگہ نیچے نشان موجود تھا وہاں نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہاں یہ محراب یہ قبلہ جو ہے بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک قوم پر گزرے تو وہ اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہی تھی تو وہاں انہوں نے قسم اٹھائی اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر آیا ہوں فکال اشہد بل قد سلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابۂ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو صحابہ کرام نے وہ نماز مکمل نہیں کی ایمان صحابہ دیکھ لو صحابہ کا ایمان عظیم تر ایمان ہے ایک صحابی سے خبر سن کر خبریں واحد ہے اور میرے اقاصل کی یہ خبر کر اسی وقت اپنے قبلے کو تبدیل کر لیا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی تو معلوم ہوا کہ خبر واحد سے یہ خبر یہ کہ خبر واحد جو ہے واجب العمل ہے چونکہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر پر صحابہ نے اعتماد کیا ہے جب انہوں نے کہا میں حضور علی سلاط والسلام کے ساتھ کعبہ ابراہیمی کی طرف نماز پڑھ کر آیا ہوں تو وہی وہ, وہ نماز ہی میں کعبہ ابراہیمی کی طرف پھر گئے اور خبر واحد کے مقبول ہونے کی دلیل یہ ہے حضور علیہ سلاۃ وسلام اگر کسی صحابی کو کسی صحابی کو کسی قبیلہ کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے روانہ فرماتے تو لوگ صرف ایک مبلغ کی سے احکام اسلامیہ سن کر اس پر عمل کرتے تھے اور یہ کہ اگر نماز میں یہ معلوم ہو جائے کہ قبلہ دوسری طرف ہے اور اس طرف پھر جانا چاہیے تو یہ اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو پھر انسان خود اپنے دل سے فیصلہ کرے دیکھے جدر دل جم جائے تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑے یہ اس وقت کے احکام ہے آپ ایسی جگہ موجود ہیں کہ جہاں آپ کو قبلے کی سمت معلوم نہیں لیکن کوئی آدمی آ کے آپ کو خبر دیتا ہے میرے بھائی اس طرف قبلہ نہیں ہے تمہارا قبلہ درست نہیں ہے آپ نے مشرق کی بجائے مغرب کی طرح منہ کر لیا ہے اور جناب والا دوسری سمت منہ کر لیا ہے تو اس خبر واحد بار آپ عمل کریں گے وہاں ہی اپنی نماز کا اپنے قبل کو درست کر لیں گے اور کیوں؟ کیوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ کی خبر پر اپنا قبلہ درست کر لیا تھا اور یہ بھی ہے پھر اگر اتحاد کی بنا پر چاروں سمتوں کی طرف بھی نماز پڑی تو وہ ہو گئی اس لیے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اس حدیث سے حضور علیہ سلاد و سلام کے فضل اور شرف اور آپ کے مرتبہ اور مقام پر روشنی پڑتی ہے وہ بھی آپ نے اپنی خواہش کا زبان سے اظہار نہیں فرمایا تھا اللہ رب العزت نے آپ کی خواہش کو پورا کر دیا اور حضور علیہ سلاطر تو اللہ رب العزت نے مکہ کو مکہ کو بیت اللہ کو اس لیے اس لیے قبلہ بنایا ہے آپ کچھ نہ کچھ لکھتے جائیں گے مجھے معلوم ہو کہ میری آواز جو ہے آ رہی ہے یا نہیں میرا ٹیکس نہیں جا رہا آپ لوگوں کو ہاں جی تو یہ دونوں آیتیں میں نے پیش کر دی جو یہودوں نے سارا کے قبلے پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ وہ کنتا بجان بلغربی عید قدئین علا مسل یہودیوں کا تھا اور عیسائیوں نے مشرق <تصفيق> کو اس لیے اس سمت کو بنایا ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے ذکر بالکتاب مریم ازن تابعت من اهلیھا مکانن شرقیہ تو یہ دونوں کی بات ہو گئی جب مسلمانوں کی باری آئی تو اللہ نے قران کریم میں ارشاد فرما دیا ان اول بیت وضع للناس الذي ب بکهت مبارتم وهدل للعالمین فيه آیات بینات مقام ابراہیم ومن لو ملحو... مینا ولی اللہ عمانی استطولی سبیلا اور پوری آیت تو میں نے برکت کے لیے پڑھ دی ہے کہ بے شک اللہ کی بہت گھر اور لوگوں کے قیام کا سبب بنا دیا ہے کعبہ زمین کے وسط ہے اور اللہ تعالی نے مسلمانوں ہر لحاظ سے متواز ہوں اور تواسط کو اختیار کریں اور ایک بات اور بھی ہے <سؤال> کہ اللہ رب العزت نے کعبہ کو قبلہ بنا کر یہ ظاہر فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور دنیا میں آپ کیا آخرت میں آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا ہے اور شفاط کبرا سے اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ سلام کو نوازا ہے کیوں اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد برماتا ہے آساسا کا رب کا مقام ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر جلوہ پر کرے گا تو یہاں جب میرے آقا علیہ سلام جلوہ گر ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کیوں کہ شفا کا حق جو ہے میرے اکالی سلام کا حق ہے اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والا صو بو کا, کا فتح دعا والا صو پہ تھی کا ربو کا پترگا اور انقریب ضرور آپ کرب آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور آبابا بنایا تھا اور اس میں یہ اشارہ ہے اگر ہمارے گنا پہاڑوں جتنے بھی ہو جائیں تو کعبہ کی طرف نماز کر کے پڑھنے سے وہ جھڑ جائیں گے آپ بالکل گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اور اس میں یہ بات بھی ہے جب مسلمان بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی تانا دیا کرتے تھے تم ہمارے ہماری مخالفت کرتے ہو اور ہماری مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا اور کعبہ کو قبلہ بنا دیا اور ایک بات اور بھی ہے وہ بھی سہماد پر مالی لیجیے مسلمان جو ہیں ملت ابراہیمی کا اتباہ کرتے ہیں ہاں جی اور اسی کے دائی ہیں اس لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ کو ابا بنائے ہوئے بیت اللہ کو جماب قبلہ اقرار دے دیا اور چوتھی بات یہ بھی ہے جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے اس کو قبلہ بنانے میں حضور علیہ اللہۃسلام کی تعظیم ہے یہ بات ضرور یاد رکھیے گا اللہ رب العزت نے اور ایک بات اور بھی ہے حضور علیہلاسلام جب بیت اللہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اس بات سے ہمیں درس دیتا ہے کہ جب کفار کفہار جو ہے کپار مکہ جو ہے اس چیز سے جلتے تھے دیکھیں رہنا مکے میں بیٹھنا مکے میں اٹھنا مکے میں سارے کام مکے میں تو بیت اللہ بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنا یعنی یہ چاپلوسی والا مذہب نہیں اگر دوسرا کو خوش کرنے والا مذہب ہوتا دوسروں کی بات ماننے والا مذہب ہوتا تو پھر جو ہے حضور علیہ سلاۃ والسلام وہاں رہتے ہوئے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور بیت المقدس میں جب مدینہ میں تشریف لاتے تو پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور یہاں یہ سبق دے دیا کہ دنیا والو سن لو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا میں اپنے اللہ کے حکم سے کرتا ہوں اگر مجھے اللہ حکم دے کہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے خاں میں مکے میں رہتا ہوئے رہتے ہوئے بھی اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھوں گا اگر مدینے میں پہنچوں تو اللہ حکم فرمائے کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے اور اگر مدینے کے یہودی ناراض بھی ہو جائیں تو مجھے اس کی پروانی میرا رب راضی ہونا چاہیے تو اس لیے میں وہاں رہتے ہوئے بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا پڑوں گا اور اس سے چند مسائل جو ہے نا وہ بھی نکلتے ہیں کہ نماز میں مسجود لہو اللہ ہے اور کعبہ کو سیدا کرنے کی نیت کرنا جو ہے وہ بھی کبر ہے کہ ہم کعبہ کو سیدھا کرتے ہیں کیونکہ کعبہ کو ہم جو ہے نا سیدا نہیں کرتے ہم کو کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں سیدا اللہ کو کرتے ہیں اور اس سے دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کعبہ سے مراد وہ جگہ ہے جو تحت سرا سے لے کر یعنی زمین کی نیچے کی طرح سے لے کر عرش عظیم تک وہ فضا ہے جہاں کعبہ بنا ہوا ہے حتیٰ کہ اگر بیت اللہ کی عمارت نامی بھی ہو تو اس جگہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑی جائے گی منہ تبدیل نہیں کیا جائے گا مکہ اور مدینہ کے رہنے والوں کے لیے عین کعبے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے اور دوسروں کے لیے کعبے کی جہد کی طرح منہ کرنا ضروری ہے یہ اتنا ہی کابی ہے مثلا اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ پاکستان میں ہے وہاں سے آپ کو ایک سمت جو ہے متعین مل رہی ہے کہ اس سمت جو ہے یہ جہد جو ہے بیت اللہ کی ہے اگر تھوڑا سا ہٹ بھی گئے زاویہ غلط بھی ہو گیا ہیں جی تو آپ لوگوں کی نماز درست ہوگی اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کو ہندیرے یا لا کی وجہ سے بیت اللہ کی سمت کا پتا نہ ہو اور غور و فکر کرے جس جانب, جانب اس کا ذن غالب ہو اور اس طرف منہ کر کے نماز پڑے اگر بعد میں یہ پتا چلے کہ میری سمت تو غلط تھی جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے اس پر اعادہ نہیں اس کی نماز ہو گئی اور نماز کی ہر رکعت میں اس کی رائے اگر بدل گئی اگر ایسا بھی ہوا تو پھر بھی اس کی نماز جو ہے ہو جائے گی اور نفل نماز چلتی سواری پر جائز ہے خاص سواری کی قبلہ کی ساتھ سمت اس کا منہ نہ رہے سمت تبدیل ہو جائے اور ایک بات کے ساتھ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اولیاء کاملین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کعبہ جو ہے اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے بھی جاتا ہے یہ مسئلہ اکثر جو ہے نا اٹھتا رہتا ہے لوگ بیان کرتے رہتے ہیں لوگ اس پر سوال اعتراض کرتے رہتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ عرض کر دوں کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ باپ باندھا ہے اور اس, کو اس, کے اس میں شو آ گیا ہے ذکر بیت اللہ کا تو کیوں نہ آج کی حدیث میں وہ تھوڑا سا وہی وہ بھی ذکر ہو جائے تاکہ تا لوگوں کو معلوم ہو جائے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور اس میں علامہ علاب الدین رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب در مختار کے حاشیے پر رد المختار جل دوم میں لکھتے ہیں اور علامہ ابن عابدین شامی حنفی رحمتہ اللہ علیہ انہوں نے اور علامہ سید احمد تحتابی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کعبہ کا اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جانا جائز ہے اس مسئلہ کو نجم الملّہ علامہ عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ زین الدین حنفی رحمت اللہ اس پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے امام ترمزیر رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ایک دن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کو دیکھ کر فرمایا تیری حرمت اس قدر عظیم ہے لیکن مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا توا پرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں تو, تو کتنا پکیزہ ہے تیری خوشبو کتنی اچھی ہے تیری حرمت کتنی عظیم ہے تو ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے تو جب بندہ مومن کعبہ سے افضل ہے تو کعبہ کا اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جانا بعید نہیں اور یہ شبہ کے اگر کعبہ اور اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اتنا بھاری جسم کیسے منتقل ہوتا ہے تاریخ میں کہیں منقول نہیں ہے لکھا ہوا نہیں ہے کب اپنی جگہ سے کبھی غائب ہوا ہو تو اس کا جواب یہ ہے امام مسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش نے واقعہ واقع میں میری تقزیب کی میں حتیم میں کھڑا ہوا اللہ نے میرے لیے بیت المقدس کو منقشب کر دیا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کی روایت میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی آن فرماتے ہیں بیت المقدس کو لا کر میرے سامنے اور دار عقیل کے پاس رکھ دیا میں اس کو دیکھ رہا تھا اور بیت المقدس بھی ایک بھاری جسم ہے اس کا منتقل ہونا بھی عادتاً محال ہے اس کے متعلق بھی تاریخ میں کہیں منقول نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے غائب ہوا ہو اس عدیز کی یہ توجہ ہے کہ بیت المقدس کی مثال جو ہے اس کی جگہ پر ہے اور لے اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی گئی اسی طرح حقیقت کب جو ہے زیارت کے لیے گئی ہو اور اس کی مثال وہاں اس پہ قائم مقام کر دی ہو اور یہ اشرف علی تھانوی کا ایک رسالہ نکلتا تھا بوادر نوادر اس کے سفا نمبر سا, ایک سو سینتیس پر اور جناب والا ایک سو پر یہ موجود ہے اور یہ ایک کتاب کی شکل میں شائع ہو چکی ہے جو شیخ غلام علی انسنز نے انیس سو میں شائع کیا تھا اس کو اور اس میں یہ عبارت جو میں نے بیان کی ہے وہ پوری عبارت جو ہے اشرف علی تھانوی کی اس میں موجود ہے اور قرآن مجید میں پلک جبکنے جبن سے پہلے جو ہے ملکہ بلکیز کا تخت لانے کا واقعہ جو ہے وہ موجود ہے کال عیت من جنّی انا آتی کبھی قبل انتقوم و اِن علیم و کال علم کتاب انا آتی کبھی قبل علئی کا ترفک اور اس سے یہ شبہ بھی دور کیا جا سکتا ہے کہ ایک بہاری جسم کیسے منتقل ہو سکتا ہے جی اور امام یا یمنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو دور دراز کے شہر سے کعبہ دکھا دیا یا ایک اور شخص نے بعض منکرین کو دکھا دیا اور وہ کعبے کا تواب کر رہا تھا اور ہم نے تحقیق کے ساتھ سنا ہے تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت ہے یہ مشاہدہ کیا گیا کعبہ ایک جماعت کا حقیقت طواف کر رہا ہے میں نے بعض بہت محتمد اولیاء اور مستند علماء کو دیکھا کہ انہوں نے کعبہ کو اولیاء کا طواف کرتے ہوئے دیکھا یہ کون امام یافی رحمت اللہ اپنی کتاب روز ریان حقائق الصالحین میں موجود ہے المفی کام پر یہ کتاب موجود ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے اور اس کے صفحہ نمبر تینتیس پر یہ عبارت موجود ہے تو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں کعبہ کی تعظیم اور توقیر اور ہیبت و جلال اور زیادہ کرے ہمیں یہ نقول اور دلال بہت عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں اور خصوصا اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والاولیاء ہیں لیکن آپ نے قابل کا تواب کیا آپ کے گرد کعبے کا طواف کرنا ہے آج جو میں نے بیان کر دی ہے اس میں علماء نے یہ کہا ہے ورنہ یہ حقیقت جو ہے یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے بیت اللہ نے آپ کا طواف نہیں کیا اللہ تعالیٰ سب کو بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے اور وہاں کے وہاں کی جناب آپ رونائیاں دیکھیں وہاں کی بہار دیکھیں اور اس حدیث سے ایک اور مسئلہ جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے وہ مسئلہ ہے کہ حدیث کے وہ لفظ جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ خبر واحد حجت ہوتی ہے خبر واحد سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں اور خبر واحد جو ہے اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے اسی حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کیوں کہ اس اللہ تعالی نے اس آیت میں امت مسلمہ کو گواہ اقرار دیا ہے یہ بات یاد رکھیں اور گواہ اور اس آیت کے سب سے پہلے مسداخ جو ہیں صحابہ اکرام ہیں تو صحابہ جو ہیں وہ عادل بھی ہیں نیک بھی ہیں اور شیعہ لوگ کا یہ کہنا باطل ہے کہ حضور علیہ سلاۃ والسلام کے بعد جناب صرف تین یا چار کے سوا باقی سب معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے نقل کپر نہ باشد یہ ان کا کلام جو ہے وہ لغو ہے اور صحابہ کرام کے علاوہ قیامت تک کے تمام مسلمان بھی امت مسلمہ میں فانین بل جو ہیں وہ داخل ہیں اور صحابہ کرام تو سب سے پہلے ہیں اور حضور علیہ السلاۃ وسلام آپ کی امت جو ہے وہ گواہ دے گی قیامت کو گواہ ہیں اور اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا اور یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ خبر واحد جو ہے وہ حجت ہے کیونکہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ نے جا کر اس جماعت کو خبر دی جو نماز پڑھ رہی تھی لیکن ان کی سمت جو ہے کابۃ اللہ کی طرف نہیں تھی وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور اس حدیث میں یہ لفظ موجود ہیں کہ میں حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب ایک قوم کی طرف جو ہے گزرا فخارا رجا فخارا جا راج الومن سلم فمر اللہ مسجد کیوں میں جناب اس مسجد والوں کی طرف گیا جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے قد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ تھا او حضرت عبادا بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں قسم اٹھا کر کہا ارے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والو ایک بات یاد رکھو میں تو ہضور علی سلاسلام کے پیچھے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں اور حضور علی سلاسلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور آپ اس وقت نماز جو ہے بیت اللہ کی طرح منہ کر کے نماز آپ نے پڑھی ہے تو صحابہ کرام نے اس خبر واحد پر عمل کیا ہے اس کو واجب العمل اقرار دیا ہے اسی لیے یہ نہیں کیا کہ حضور علی سلاسلام سے جا کر تصدیق کی ہے کہ آقا کیا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے اور وہ نماز جو پڑھ رہے تھے اس کو بیت المقدس کی طرف جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کہ نماز کو مکمل کیا یہ نہیں کیا بلکہ اسی نماز میں اسی نماز میں جناب والا انہوں نے اپنا منہ جو ہے بیت اللہ کی طرف مو کر لیا وہاں وہی جو ہے نماز مکمل کی ہے جب اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے جب معلوم ہو جائے کہ قبلہ فلاں سمت ہے کوئی خبر دے اس کی خبر واحد پر آپ قبلہ تبدیل کر لیں گے تب ہی آپ کی نماز جو ہے وہ مکمل ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ, ساتھ یہ بھی بات ضروری ہے اللہ سب کو جزائے خیر دے اور سب کو لے جائے مکت المکرمہ میں وہ مسجد دیکھیں مسجد قبلتین اب یہ ہے حضور علیہ سلاۃسلام نماز میں امام ہے وہ نماز ہو رہی تھی کون سی نماز تھی نماز عصر تھی اور بعض کہتے ہیں نماز ظہر تھی تو حضور علیہ سلا تو نماز پڑھاتے پڑھاتے قبلہ تبدیلی کا حکم آ گیا دوران نماز آدھی نماز جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑی گئی اور آدھی نماز جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑی گئی اب یہ ہے وہاں جا کر دیکھ لیں بالکل بیک سائڈ میں اگر آپ کہیں بیت, ال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑی جا رہی تھی تو پھر بالکل بیک سائڈ میں اللہ شریف آتا ہے وہاں اور اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ حضور علیہ سلاۃ وسلام اپنا مسلح امامت کو چھوڑ دیتے وہاں سے مسلح اٹھا کر حضور علیہ سلاد و سلام چلتے چلتے صحابہ کے پیچھے آ جاتے اور صحابہ کے پیچھے آ کر وہاں وہی نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور علیہ سلاد و سلام آپ وہاں سے نکل کر صحابہ کی بیک سائڈ میں آ کے قبلہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے میں نے نہیں دیکھ لیکن جہاں تک میری ناقص میرا ناقص علم ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے حضور علی سلاسلام کو جب حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کی طرح منہ کر لیں اور بیت اللہ قبلہ جو ہے وہ ہو گیا حضور علیہ سلاط سلام آپ نے اپنا منہ جو ہے دوسری طرف پھیر لیا یعنی پہلے جو ہے سب کی سمت جو ہے بیت المقدس کی تھی اب کیا ہوا کہ حضور علی سلاسلام کی سمت تبدیل ہو کے صحابہ کی طرف منہ ہو گیا اور صحابہ کرام جو ہے حضور ان کا منہ ہضور علی سلاسلام کے سامنے آ گیا اب یہ تھا کہ اگر صحابہ جو ہے دیکھ کر وہیں سے اپنا قبل منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر لیتے تو حضور علی سلاد و کی طرف پشت جو ہے وہ ہوتی تو وہ میرے ایمان میرا ایمان کہتا ہے وہ بڑی بے ادبی اور گستاخی تھی صحابہ تو کبھی نہیں کر سکتے تھے کہ حضور علی سلاد و سلام کی طرف پشت آ جائے اور حضور علی سلاسلام کی طرف پشت کرنا صحابہ کبھی گوارا نہیں کرتے تھے آج کا بد مسلمان آج کا بے مروت مسلمان آج کا بد بخت انسان جو ہے حضور علیہ السلاط و سلام کی قبر انور پر کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ ترغیب دیتا ہے یہ باتیں بتلاتا ہے ارے حضور علیہ اللہت و کے روزہ کی طرف منہ مت کرو منہ قبلہ کی طرف کرو اور کمر جو ہے حضور علیہ سلاط و کی طرف روزہ کی انور کی طرف کرو یہ درست دینے والے نے کمر صحابہ کے ایمان کو نہیں دیکھا صحابہ کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا میں کہتا ہوں ایک حدیث ایسی دکھا دیں جس میں حضور علیہ سلاد کی طرف پشت کر کے صحابہ چلتے تھے نہیں نہیں کوئی حدیث کہ آپ کے دہن شریف پر لڑنے والے صحابہ کرام تھے اور یہاں تک کہ آپ کے بال مبارک جب حج کے موقع پر یا عمرہ کے موقع پر جب آپ کے بال آپ منڈواتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنا ایک تقسیم کر لیتے تھے وہ صحابہ گستاخ نہیں تھے اور آج کا یہ بد انسان جو ہے ایسی ترغیب دینے والا جو ہے ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آئین کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے نمونہ پکڑنا چاہیے اب یہ دیکھ لیں کہ صاحب گردو ہی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں نا یا حضور علیہ سلاد سلام جو ہیں وہاں سے چھوڑ کر دوسری طرف جاتے یا وہیں سے اپنا منہ موڑ لیتے اور یہ بات جو ہے یہ بات جو ہے حضور علیہ سلاد وسلام نے جب اپنا چہرہ پھیرا تو صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ اگر ہم اپنی نماز جو ہے جدر حضور جدر سے حضور نے رخ پھیر لیا ہے اسی طرف, اسی طرف ہمارا منہ رہا ہم نے نماز پڑھ لی تو ہماری نماز جو ہے قبول نہیں ہوگی اس لیے صحابہ کرام نے بھی اپنا منہ جو ہے بیت اللہ کی طرف کر لیا اب ایسے نہیں بے ادبوں کی جیسے نہیں گستاخوں جیسا نہیں بلکہ سفید توڑوں کو توڑ کر میرے اکاری سلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز مکمل کی اور نماز بھی وہ نماز دوبارہ نہیں لٹائی گئی کیونکہ یہ حکم یہ ہے جہاں نماز میں کثیر العمل آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ کتنا کثیر العمل تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی نماز کو چھوڑ کر بکھر گئے پھر سے نئے سرے سے سفوں کو ترتیب دی تو معلوم ہوا اتباع رسول میں اگر ایسا عمل ہو جائے تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو پھر وہ نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ عین یہ عبادت ہوتی ہے تو حضور علیہ سلاط و کی غستاخی سے ہمیں اللہ رب العزت بچا لے اور ہمیں صحیح معنوں میں حضور علیہ سلاط وسلام کے نقشے پر قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ آخر میں یہ سماعت فرما لیں اس حدیث کے چار راوی ہیں اور سب سے پہلے ابو الحسن عمر بن خالد بن فروخ بن سعید بن عبد الرحمان بن واقد بن لیس بن واقد بن, بن عبد حمزلی ہرانی ہیں ابو حاتم نے انہیں صدوق کہا ہے امام اجلی نے کہا ہے وہ مصری اور سکہ ہیں اور دو سو انتی ہجری کو مصر میں فوت ہوئے ہیں واسطی سے روایت کی ہے اور وہ متروک ہے اور عمر بن خالد جو ایک ہے وہ کوبی ہے وہ منکر الحدیث ہے یہ ورک جو ہے نا یہ یاد رکھیے گا ایک عمر بن خالد جو ہے یہ حرانی ہے اور امام ابو حاتم, حاتم نے انہیں صدوق کہا ہے اور یہ مصری ہیں یہ اور امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں اور دوسرا جو ہے جو امام ابن ماجہ رحمتہ اللہ علیہ نے جن سے روایت لی ہے وہ عمرو بن خالد واسطی ہیں اور وہ متروک ہیں اور تیسرا جو ہے عمر بن خالد جو ہے وہ کوپی ہے وہ منکر الحدیث ہے یہ تینوں میں فرق ضرور یاد رکھیے گا اور دوسرے راوی زہیر بن معاویہ ہیں یہ جو بھی کو بھی ہیں وہ جزیرہ میں رہتے تھے ایک سو بہتر یا ترہتر ہجری میں بہت ہوئے ہیں وفات سے ڈیڑھ سال پہلے مفلوج ہو گئے تھے علماء نے ان کی جلالت حسن الفاظ اور اتقام پر اتفاق کیا ہے اور ابو ذرا نے انہیں انہ, انہ سکہ کہا ہے اور علماء کی ایک جماعت نے ان سے روایت کی ہے تیسرے رابی جو ہیں وہ ہیں ابو اسحاق عمر بن عبداللہ بن علی ہمدانی ہیں اور یہ تابعی ہیں بہت بڑے عالم اور محدث ہیں اور ان کی توثیق پر اتفاق ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اختتام سے دو سال پہلے یہ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے حضرت علی حضرت اسامہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی نے ان کو دیکھا ہے لیکن ان کا سما کا کوئی ثبوت نہیں ہے عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ سے سماعت کی ہے ایک یا 28 یا 29 یعنی ان کی وفات میں یہ اصل میں مدنی ہے اور کوپے میں آگے تھے حضرت مصحف بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں کوفا میں ہی بہت ہوئے ہیں اور 24 سے ہجری میں حضرت ابو اشری کے ساتھ یہ غزوہ تستر میں موجود تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے ہیں ان کے والد آزم صحابی تھے ابن سعد نے طبقات میں ذکر کیا ہے کہ ان کے سوا صحابہ میں کوئی آزم نہیں اور نہ ہی ان کے بیٹے کے سوا کوئی بر بن عزب ہے اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں برے اعمال سے بچائے اور ہر مسلمان کو صحیح معنوں میں قران و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے و ما علینا الا البلاغ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہت سیرا سب سیراج بیل انٹرسٹنگ ٹاپک تھا تاکہ تو فروری انٹرسٹنگ ہوتے ہیں خواب مع کے بارے میں جو ٹاپک ہے یہ السلام علیکم میری آواز آ رہی ہے تو بتائیے تو کسی بھائی کا کوئی اگر سوال ہے کوئی پوچھ رہا تھا اس وقت تو پوچھ سکتے ہیں آپ حضرت صاحب سے بھی ٹائم ہے ان شاء اللہ حضرت اللہ ول بی یہ اور جناب گریکی سٹار یہ حضرت گریکی سار آپ نے مائک میں آنا ہے جناب اخوار میں شخوار میں داجو نا یہ گری سٹار آپ جی آج مائک السلام علیکم ہیلو السلام علیکم میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دنیا کی تخلیق شروع ہوئی ٹھیک ہے عدم علیہ السلام کا بہت تخلیق ہوا تو سب رشتوں کو اکٹھے کر کے سجا حکم دیا کہ سجدہ کیا جائے تو فرشتوں نے you i think you are talking yourself nobody is listening to you in the room your voice is very low can you please uh, come again and increase your volume please <throat> please raise your hand i am in the room take the mic please اسلام السلام علیکم دیکھیے اگر آپ کو کوئی پرابلم میں آپ ٹیکس میں لکھ لیں اپنا سوال آپ خوش کہہ رہے تھے اگر آدموں کو سجا کرنے کے بارے میں تو لکھ دیں جو بھی آپ کو مسئلہ ہے آپ ٹیکس میں لکھ دیں اپنا سوال کوئی مسئلہ نہیں ہے نا جانے کم کم آئے تھینک یو السلام علیکم time is clear my price is my price, I will uh, DM you if ever problem so slow just a minute please don't mind sorry sorry the mic is down Uh I'm living in Los angel. I have a question if you, if you don't have any problem can i indeed but okay are' doing ہم لوگ کا جو یہ کون سا اسلام ہے اس کا کوئی پرفیکٹ آنسر میرا نہیں ہے تو ہم لوگ کا جو سب are uh, لوگوں uh, uh, okay, uh, uh, that we are killing the innocent people at the name of jihad is it true? innocent people بار میں سیم کو سیم کوئی کنڈر وی آر داس پیپل ریجن دا بیڈ مین اور گڈ مین Like that, in Islam, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ مفرہ آواز میری آ رہی ہے تو برائے کرم ٹیکس میں لکھ دیجیے روزاکم اللہ کر رہا. گرنی گرین صاحب پہلے تو آپ کے سوال کا جواب دیکھیں جو اللہ تب نے فرشتوں کو حکم دیا تھا بمائے ابلیس کے آدم علیش و السلام کو سجدہ کیا جائے تو وہ سجدہ تعظیمی تھا نہ کہ سجدہ عبادت ہم جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں تو وہ سجدہ عبادت ہے اللہ کو معبود جان کر اللہ کو الہ جان کر اللہ کو واحد جان کر عبادت کے لائے جان کر اسی کو ہی سجدہ کیا جائے گا اگر یہ سجدہ کسی اور کو کیا جائے گا سجدہ عظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا لیکن اس امت میں امت محمد علیہ صلاح میں اس شریعت میں اس کو حرام کرا دیا ہے اب کسی کو بھی ہم سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے کوئی بھی ہو نبی کریم علیہ سلاط والسلام کو بھی نہیں کر سکتے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے صحیح تو وہ ابلیس okay. نے بھی جو سزا کا انکار کیا تھا وہ اس نے یہی اس تکبر کی وجہ سے کہ جناب میں تو آگ سے بنا ہوں مردوت کہا گیا لائن کہا گیا او جانا پوٹیک صاحب کیا نام ہے آپ کا جناب دیکھیں آپ کو اردو آتی ہے سمجھ میں آتی اردو او جانا پوٹیک صاحب آپ کو اردو یہ پوٹیک کی لکھا ہوا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے ہندی بول رہے تھے اچھا بول رہے تھے صحیح ہے تو میں نے ان کی انگلش سنی میں نے تو جناب جہاد کمانی ہے اللہ کا کلمہ اسلام کی سربلندی کے لیے جو جہاد کیا جاتا ہے لڑا جاتا ہے اسے جہاد کہتے ہیں جہاد کی کچھ شرائط ہیں ٹھیک ہے یہ جو آج کل جو ہو رہا ہے پاکستان میں مسلمانوں کو مارنا کچھ جماعت میں اپنے جناب ہم جہاد کر رہے ہیں جہاد کے نام پر جو یہ ٹرزم پھیلایا ہوا یہ جہاد نہیں ہے جہاد نہیں ہے یہ اسے کوئی بھی ذی شعور مسلمان اسے جہاد نہیں کہے گا پر کون سی طاقت کہ اللہ کے حکم کی تو جناب انسان بھی تو کر رہے حکم ادولی اللہ کے حکم کی آج انسان نہیں کر رہا حکم ادولی آج انسان انسان کر رہا رہ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کر رہا ہے آج آج انسان بھی تا اللہ کے حکم حکم عدولی کر رہا ہے کی چیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ یہ قرآن کریم کے دوسرے پارے کی شورت بکرا کی آیت نمبر ایک سو نوے ہے ایک سو نوے ٹھیک ہے سورت بقرہ کی آیت نمبر ایک سو نوے اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے وقاتلو فی سبیل اللہ اور اللہ کی رام میں ان سے جنگ کرو فی کن سے اللہ دین یقاتلونکم. جو تم سے جنگ کرتے ہیں ولادو اور تجاوز نہ کرو انب المتین بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے علماء <سؤال> نے <نَلِك سؤال> لکھا ہے کہ یہ جہاد کی سب سے پہلی جس میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے یہ سب سے پہلی آیت ہے اب میں ساتھ ساتھ جو ہے آپ میری بات کا آپ کا اعتراض ہوگا یہ آپ لوگ انگلش بولیں گے ہمارے پاس انگلش بولنے والے افراد موجود ہیں الحمد للہ تو موجن بھائی ہیں دیگر ساتھی ہیں ماشاء اللہ اچھی انگلش بول لیتے ہیں وہ آپ لوگوں سے انگلش میں بات کریں گے لیکن میری, میری بات کو معلوم ہے آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں اگر نہیں سمجھتے تو میں چھوڑ دیتا ہوں میں چھوڑ دیتا ہوں اس جو تم سے جنگ کرتے ہیں جو تم پر حملہ کرتے ہیں یہ حکم ہے اسلام کا اللہ فرماتا ہے ولادو اور تجاوز نہ کرو ٹھیک ہے نا یہ اسلام کا ایک اصول ہے اب دیکھ لیں آپ نے چونکہ الزام دیا ہے مسلمانوں پر مسلمانوں پر کہ مسلمان قتل کر رہے ہیں اسلام کے نام پر یہ کون کہے گی وہ کہ جو وہ سوچے گی جو میں نے کہنا تھا وہ اس نے کیا دیا ہے اب میں کیا کہوں یہ سیم کہانی ہے دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد جو ہے وہ خود امریکہ ہے جس نے پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے اور جتنی پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے وہ سب امریکہ کروا رہا ہے اور دیکھ لیں امریکہ نے عراق کا, کا کیا حال کیا ہے کیا یہ دہشت گردی نہیں کتنے لاکھ عراقی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں کیا آپ اس کو دہشت گردی نہیں کہتے اور کتنے سال ایران عراق کی جنگ کروائی ہے آپ, لو, آپ لوگوں نے تو وہ نہیں دیکھی ہوگی تقریباً تقریباً سولہ سال کے قریب قریب کا وہ عرصہ ہے جس میں کتنے لاکھ آدمی اس نے مروائے ہیں امریکہ نے کروائی ہے نا جی اور اس کے بعد افغانستان افغانستان کو رشیا سے لڑوایا اور وہ لڑوانے والا کون تھا امریکہ تھا اسلح دینے والا کون تھا امریکہ تھا اور ان کی پشت بنائی کرنے والا کون تھا یہ اسامہ بن لادن کو لانے والا کون تھا امریکہ تھا پیسہ کہاں سے آتا تھا امریکہ سے اسلحہ کہاں سے آتا تھا امریکہ سے اب کیا ہوا کہ وہاں یہ دہشت گردی نہیں ہے یہی تو دہشت گردی ہے نا یہی دہشت گردی ہے اور دوسری بات اب افغانستان میں کتنے لاکھ آدمی مار دیے کس نے مار دیے امریکہ نے یہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے آپ وہاں رہتے ہیں آپ نے کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا کہ امریکہ جو ہے دہشت گرد ہے اور مسلمانوں کا قتل کر رہا ہے اب پاکستان میں جتنی یہ قتل و غارت ہو رہی ہے کون کر رہا ہے میرے بھائی یہ امریکہ کے کرمبے ہیں امریکہ کے ساتھی ہیں ان کو امریکہ نے پالا ہے امریکہ نے بھیجا تھا امریکہ لایا تھا اس نے اسلا دیا ہے یہ سب کچھ اس نے کیا ہے بات سے کون انکار کر سکتا ہے اصل دہست گرد کو اصل دہشت گرد کو تو آپ, آپ لوگ دہشت گرد نہیں کہتے آپ لوگ مسلمانوں کو کہتے ہیں جی یہ دہشت گرد ہیں مسلمان میرے بھائی دہشت گرد نہیں ہے ٹھیک ہے اور اصل آپ دیکھ لیں وہ بلڈنگ جس کو کہاں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں نا امریکہ میں رہتے ہیں نا امریکہ میں رہتے کہ نہیں رہتے آپ دیکھ لیں میں میں ایک بالکل ان پڑھ سا آدمی مجھے انگریزی سے کوئی تلق نہیں میں صحیح بات ہوں لیکن اتنی بات کو میں بھی جانتا ہوں کہ جو بلڈنگوں میں یہ گارڈر استعمال کی جاتے ہیں نا گارڈر جو عام پاکستان میں عام بلڈنگ بننے والی جس میں کوئی سریا نہیں ہوتا کوئی بیم نہیں ڈالے ہوتے کوئی کچھ نہیں ہوتا اگر ایسا جہاز اس سے ٹکرا جائے تو وہ مکمل بلڈنگ نہیں گرتی وہ نہیں گرتی ہاں جی جس میں کوئی سریعہ نہیں کوئی بھیم نہیں پڑے ہوئے کوئی کچھ نہیں وہ بھی نہیں گرتی اور آ... اور یہ جانتا ہوں کہ لوہے کو کتنی زیادہ ہیٹ چاہیے گلانے کے لیے آپ لوگوں نے شاید یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ کتنی ڈگری تک وہ پہنچ جائے تو پھر لوہا پگھلتا ہے وہ تو اس کے لیے تو کئی ہزار عام جو آگ ہے نا وہ تین سو کے قریب بھی ہو تو یہ جو ہانڈیاں وغیرہ پکاتے ہیں یہ دیگیں پکاتے ہیں تین سو ڈگری تک نہیں ہوتا تو وہاں تو کئی ہزار جو ہے نا چاہیے کئی ہزار کی تعداد میں تو یہ جہاز کا جو المینیم ہوتا ہے آپ کے اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ آتا تھا اور اس بات کی تصدیق کر لیں کہ اسٹیل کاسٹنگ میں میں بطور فورمین جو ہے پیٹرن میکر بطور فورمین کتنے سال کام کر چکا ہوں ٹھیک ہے اور اس لیے مجھے معلوم ہے اس بات کا تو آپ دیکھ لیں جہاز کا جو سلور ہوتا ہے اس سے پاکستان میں یہ جو انار چلتے ہیں نا انار لوگ بچے چرلیاں پٹاخے چلاتے ہیں جن سے آگ کی چگاڑیاں نکلتی ہیں چنگاڑیاں نکلتی ہیں ایسے پھیلتی ہیں اور انار کی صورت میں جو بکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جہاز کا سلور استعمال ہوتا ہے اور جہاز کے سلور سلور میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کو ذرا سے ایک کونے پر آگ لگا دو تو پورا جل جاتا ہے وہ پورا راکھ ہو جاتا ہے یہ جہاز کے سلور کی خصیت ہے تو اتنی بڑی بلڈنگ اور اتنے موٹے موٹے گارڈن جو کہ بہت اچھی اچھی فرنسیں جو ہیں نا بٹھیے جو ہیں وہ نہیں گلا سکتی اتنی آسانی سے تو وہ کیسے راکھ ہو گے اس کا کیا جواب ہے وہ جہاز سے ہوگے نہیں میرے بھائی اس دن یہودی کوئی کام پر نہیں تھا یہ پوری دہشت گردی اس نے خود کی ہے اس لیے اس لیے کہ افغانستان سے جو ہے وہ افغانستان پر قبضہ کر لے یہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے اسلام مسلمان تو لڑتے ہی اس کے ساتھ ہیں اور یہ جو یہاں کر رہے ہیں نا یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ تو امریکہ کے پٹھو کر رہے ہیں ان کے پاس پیسہ امریکہ سے آ رہا ہے اسلح امریکہ سے آ رہا ہے اور انڈیا سے آ رہا ہے اور جناب اسرائیل سے آ رہا ہے یہ اس کے پٹھو ہیں مسلمان نہیں ہے کہ جہاد اس سے کرو لڑو اس سے جو تم سے لڑ رہا ہے یہ قرآن سے ثابت ہے وقاتل فی سبیل اللہ ہلین یو جو تم سے لڑے اس سے لڑو اور جہاد کا ایک اصول یہ بھی حد سے تجاوز نہ کرو کا مطلب یہ ہے اور تو بچوں بوڑھوں کو قتل نہ کرو اور نہ ان کو قتل کرو جو ہتھیار ڈال دیں اور اگر تم نے ان کو قتل کیا تو تم حد سے بڑھنے والے ہو اسلام تو اس بات کا درخت دے رہا ہے اسلام تو اس بات کا درست دے رہا ہے اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ رو کسی شخص کو کسی لشکر کا امیر مقرر بنا بنا فرماتے تو اس کو خصوصیت کے ساتھ خوف خدا کی وصیت فرما اور جو اللہ کا کفر کرے اس سے قتل کرو جو اور خیانت نہ کرنا یعنی عہد شکنی نہیں کرنا اور کسی کے اعزار نہ کاٹنا کسی بچے کو قتل نہ کرنا یہ تو یہ حدیث ہے یہ اسلام ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عورتوں بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے یہ اسلامی طریقہ جہاد کا یہ دہشت گردی جو ہے نا یہ امریکہ کی دہشت گردی ہے مسلمانوں کی نہیں ہے یہ کفار کا طریقہ ہے اس طریقے سے لڑکے اور کفار کا طریقہ ہے دوسروں کے ملکوں پر قبض قبضہ کرنا دوسروں کو جناب قتل و غارت کرنے کیا نہیں کیا امریکہ نے کیا نہیں کیا برطانیہ نے اس مسلمان تو پستے آ رہے ہیں ہر دور میں اور سن لے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ملو گے جنہوں نے اپنے عزم خود کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے ان کو چھوڑ دینا اور ان قریب تم مجوسیوں سے ملو گے جو جناب اپنے سر کے بال کاٹتے ہیں ان کو قتل کر دینا میں دس چیزوں کی وسیعت کرتا ہوں وہ یہ کسی عورت کو قتل نہ کرنا کسی بچے کو کسی بوڑے کو اور نہ کسی پلدار درخت کو کاٹنا نہ کسی بکری نہ اونٹ جناب اس کی پاؤں کے نیچے جو قنیمت میں خیانت کرنا اور بزدلی بھی نہ کرنا یہ موتا امام مالک میں حدیث ہے یہ اسلام ہے اسلام میں یہ عمل جو ہے یہ یہ ہمارے لیے قبول ہے آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا میرے بھائی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ لوگوں کو صرف ایک طرف دکھائی دیتا ہے جیسے کانے کو صرف ایک آنکھ اس کی دکھائی دیتی ہے نا آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں کہ آپ امریکہ میں رہتے ہوئے اس کا کھاتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان وہاں مار رہے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مسلمانوں کو کس طریقے سے مروا رہا ہے مسلمان بولا بالا سیدھا سادا اس کے پنجے میں پھنسا ہوا ہے آج کیا نہیں کر رہا اور آپ اگر آپ کی بات بتلا رہی ہے کہ آپ اصل امریکن نہیں ہیں جی اور نہ ہی اصل برطانوی ہیں آپ اصلی نہیں ہیں آپ نکلی پیوندی ہیں آپ یہ بتلائیں آپ کی وہاں کیا حیثیت ہے آپ کی کیا حیثیت ہے آپ کی حیثیت اپنی خود بیان کریں کہ ہم انگریزوں کے سامنے کیا کیا حیثیت رکھتے ہیں دہشت گرد وہ لوگ ہیں جن کی تم, تم دلالت کرنے آگے ہو اور جن کے جناب اے اے اے اے ہم بن کر آئے ہو اصل دہشت گرد وہ ہیں اسلام نہ دہشت گردوں کا مذہب والا مذہب ہے اسلام محبت کا درس دیتا ہے نہ کہ دہشت گردی کا اور یہ جتنا کچھ جو کچھ کروا رہے ہیں یہ اس کے اپنے پلے پالے ہوئے کرائے کے ٹو ہیں بکے ہوئے ہیں اور یہ بکے ہوئے لوگ ہمارے لیے حجت نہیں ہے آ, اگر آپ لوگ موجن بھائی آپ انگریزی میں آ کے ان سے بات کریں جزاک اللہ خیر